الحمد للہ وطف وسلم صفیٰ ام آباد رب کی معرفت میں یہ بات آئی کہ جو خالق ہے وہی اصل میں معبود ہوگا جو کسی چیز کا خالق نہیں وہ معبود نہیں ہو سکتا اسی لیے قرآن پاک صورت البقرا کی آئے کتنی اہم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون اسعد اللہ تعالیٰ متے یا او الناس اے لوگ او او رب تم عبادت کرو اپنے رب کی ہمیں رب کی عبادت کرنا ہے اب رب ہے کون وہ پہچاننا ہے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا اور یہی خبر میں پوچھا جائے گا مر رب اے لوگ تم عبادت کرو صرف اپنے رب کی کرو صرف اپنے رب کی عبادت کرو اب رب ہے کون رب نے ہمارے ساتھ کیا صرف رب ہی کیوں عبادت کا مستحق ہے اس کی دلیل اللہ یہ دیتے ہیں اللہ خالہ جس نے تم کو پیدا کیا پوری کائنات میں ہر چیز ہر انسان جو... کو اسے فرمایا رب و کم تمہارا رب وہ ہے وہ اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا وگین امین قابل اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا اسی نے پیدا کیا جو تم سے پہلے ہیں یعنی بابا آدم کے زمانے سے لے کر کے آج تک جو بھی انسان پیدا ہوا سب کو اللہ تعالی ہی نے پیدا الکون <تَتَّقُون> اس پر غور کرو تاکہ تمہارے اندر تم تمہارے اندر تکوا آ جائے یعنی جب تم اس پر غور کرو کہ تمہیں کس کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے رب کی عبادت کا اور رب کون ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے بھی تمام لوگوں کو پیدا کیا تمہارا خالق تو اللہ ہے تم جن کی عبادت کر رہے ہو انہوں نے تو کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی وہ تمہارے خالق مالک ہی نہیں اگر تمہیں اس کا علم ہو تو یقیناً تمہارے اندر تکوا آ جائے گا تم اپنے آپ کو شرک سے بچا لو لیکن ضروری ہے یہ کس پر غور کرو اس کا علم ہو او وی رمن کملانگے الدی جال علاق اردا فراشا پھر صرف تم کو پیدا کر کے وہ نہیں چھوڑ دیا اللہ رب العالم تم کو پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد اب تمہارے ربئی نے تمہارے لیے زمین کو پیدا کر کے زمین کو فرش بنایا ہے جس پر تم بیٹھتے ہو چلتے ہو لیٹتے ہو کھاتے آرام کرتے ہو بڑے بڑے سفر کرتے ہو وہ سما اور اسی نے تمہارے لیے آسمان بھی بنایا ہے آسمان بنایا چھت زمین تمہارے لیے بچونا بنایا بستر بنایا فرش بنایا اور آسمان تمہارے لیے چھت بنایا پھر وہ ان سما اور آسمان سے تمہارا رب ہی تمہارے لیے پانی اتارتا ہے اور پانی اتار کر کے کیا, کیا؟ فا خورا جب مِنَ مین سامورات القم اس زمین سے تمہارے لیے طرح طرح کے کھانے پینے کے سامان پیدا کر کھانے پینے کی چیزیں پیدا کیا سبحان اللہ کتنی چیزیں ہو گئی اللہ خلا کا کم ولدین مین قبر کم الدی جال سما بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ فاخرد مِنَ تیری قل <لَكُم> ذرا دیکھو نہایت جامع مانے آئے یا ائی ہو نہ اے لوگو تم اپنے صرف اپنے رب کی عبادت کرو اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو عبادت کیوں کرو رب کی شب ربی کی عبادت کیوں کرو تمہیں پیدا کر کے سب کچھ جو تمہیں دیا ہے وہ تمہارے رب ہی نے دیا ہے اس لیے فرمایا دلیل اللہ خالہ کا کم تمہارے رب نے تم کو پیدا کیا تم اپنے شب اپنے رب کی عبادت کرو رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو کیوں تمہارے رب نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے بھی لوگوں کو رب ہی نے پیدا کیا وہ جال الدی جال رقم الراسا تمہارے لیے زمین کو فرش اور بسونا بنا دیا ہے فرش بنایا ہے جس کو ہمیشہ تم استعمال کرتے ہو وہ سما ابینا آسمان بنایا ہے چھت کے طور پر پھر وہ انام سما ایمان پھر بادل سے اس نے پانی اتارا بارش برسایا اور پان بارش برسا کے کیا کیا فاخرا جبھی ہی محنت سام اس پانی کے دریے زمین سے بہت ساری کھانے پینے کے لیے اناج اور گلے تمہارے لیے پیدا کیے تمہارے کھانے پینے کے نظام بھی کی. جب رب ہی نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہارا مالک ہے کھانے کا پینے کا وہی تمہارا ذمہ دار وہی تمہارا پرورش کرنے والا ہے وہی تمہارا مالک ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی کروج اللہ اندازہ اللہ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہرا اللہ کے ساتھ کسی کو تم شریک نہ کرو وہ ان تم اور تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہیں پیدا کیا جب رب نے پیدا کیا تو تمہا رب کے ساتھ کوئی تمہیں پیدا کرنے میں شریک نہیں تھا کہ اللہ کی کوئی مدد کر رہا ہو جب تم بڑے ہوئے اللہ رب العالمین تمہارے کھانے پینے کا انتظام کیا تو اللہ رب العالمین نے اکیلے ہی زمین سے پودا اگایا کھانے پینے کا انتظام کیا تمہیں اولاد دیا اللہ کے اللہ تعالیٰ اکیلے ہی نے تمہیں دیا ہر کام تمہارا صرف تمہارا رب کرتا ہے اس لیے عبادت بھی تم صرف اللہ تعالیٰ کی کرو فلات اللہ اندازہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو کیوں جو کچھ تمہیں ملا ہے اللہ تعالی کے ساتھ کوئی شریک نہیں تھا دینے میں جو اللہ واد شریک نے دیا ہے تو تمہاری عبادت کا مستحق صرف اللہ واد شریک ہی ہے کیوں تم اس بات کا یقین کرتے ہو کہ فصل اگاتا ہے تو صرف اللہ کسی پیر فقیر غوث کتب ابدال کہ کوئی اللہ تعالی کے ساتھ شریک نہیں جب تم بیمار ہوتے ہو تو سارے ولی پیر فقیر غوث کتب درگاہ ملار والے کوئی شفا دینے کے لیے تمہارے پاس نہیں آتے صرف اللہ لا شریک شفا دیتا ہے جب تمہیں پیدا کیا اکیلے جب ہر چیز اللہ نے تن تنہا تمہیں ارے کیا ہے تو اکرکا تک آدھ کہ تم بھی اپنی ہر قسم کی عبادت صرف اللہ وحدء شریف کے لیے کرو وہ ان تم تعلوم تم جانتے ہو کہ تمہارے معبودوں نے آج تک کچھ پیدا نہیں کیا کیوں اللہ فرماتے جب تم سے پوچھا جائے کہ اے لوگوں اے اے اے کس نے تم کو پیدا کیا کہتے اللہ کون تمہار رادا کا تمہیں دیتا ہے اللہ تمہاری مشیبت کون دور کرتا اپنے زبان سے بھی کہتے ہو کہ اللہ کے سیوا تمہارے لیے کسی نے کچھ کیا نہیں لیکن جب سجدا ٹیکنے کی باری آتی ہے تو تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو سجدا کرتے ہو اور شرک کرتے ہو اسی لیے اس آیت کو نقل کرنے کے بعد امام تمن کثیر رحمت اللہ بڑی پیاری بات نکر کرتے ہیں کہتے ہیں وال ہال کو لہٰذل ہے ول مستحق کو لے اس آیات اس بات کی دلیل ہے کہ ان چیزوں کا جو پیدا کرنے والا ہے ان تمام چیزوں کو جو پیدا کرنے والا ہے وہی اصل میں عبادت صرف وہی عبادت کا مستحق ہوتا ہے اور کرو دنیا کا ہر انسان جانتا ہے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے مثال کے طور پر سورے واقعہ کے اللہ فرماتے ہیں آفارو تم ما تم نون تم تخلو قنون کو خال کو ذرا بتاؤ اللہ سوال کرتے میرے بندو بتاؤ جس مادے سے تم پیدا ہوئے اس مادے کو ہم نے پیدا کیا ایک کسی اور چیز نے پیدا کیا آفور آئی دوسرا سو آفور آئی تم ماں ہر سور تم الزارعون اللہ سوال کرتے ہیں میرے شرک کے کرنے والے بندو بتاؤ جو اناج گلا تم کھاتے ہو جو فصل اگاتے ہو تم تذرا ہو تم نے یہ تمہارے ولیوں نے اس کو بنایا ہے ہم نظار اونیا ہم اس فصل کو تیار کرنے والے دیکھا اللہ اللہ فرمانے فصل تیار کرنے میں تم کھاتے ہو میرے علاوہ کوئی تمہارا دوست احباب پیر فقیر ولی غوث قطب انسان جنات فرشتہ کوئی نہیں چاہتا اللہ کس بات کی کیوں آگے آفارئی تم علما میرے بندو طرح بتاؤ جو پانی تم پیتے ہو کیا وہ پانی آسمان سے بادلوں سے زمین سے میں نکالتا ہوں کہ میرے علاوہ اور کوئی تمہیں نکال کر کے دیتا ہے ساری دنیا جانتی صرف اللہ رب اللہ اس کا امنون بارش بستانے والا صرف میں ہوں المال تما تشربون تشرا بول تم کھول کر کے ان تم انزل بادل سے تم اتارتے ہو تمہارے پیر فقیر گو سکو اتارتے ہیں ہم رنزر یا صرف ہم اتارنے والے ہیں تم النار اور اللہ ذرا وہ لکڑی جو تم آگ میں جس سے آگ جلاتے ہو اللہ اکبر وہ لکڑی وہ درخت جس کی لکڑی سے تم آگ جلاتے ہو ذرا بتاؤ اس درخت اور لکڑی کو کس نے پیدا کیا ہے ہم نے پیدا کیا یا تم نے پیدا کیا انتم انشا تم سازا رہتا ہے اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا تمہارے کسی پیر اور ولی نے کسی درگاہ اور مدار والوں نے منشی یا میں نے اس کو پیدا کیا ہے آخر بات ہی آئے گی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا نہیں کیا اسی لیے اس بات کا علم ہو جانے کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں رب کی عبادت کرو جس رب نے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے مہیا کیا ہے رب کے معنی پرورش کرنے والے تمہارے دکھ تمہارے درد میں آنے والا بھوکے ہو تو کھلانے والا پیاسے ہو تو پیاس پانی کا انتظام کرنے والا اللہ اکبر بیمار ہو تو شفا دینے والا یہ ساری چیزیں جو تمہارے لیے کرتا ہے وہی تمہارا رب ہے اور جو رب ہے وہی تمہارا معبود بھی ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا اسی لیے عبادت کی بہت ساری اقسام ہیں جس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم آئندہ کریں گے اللہ ہم سب کو مل کے توفیقن صحیح فرمائے اقولہ ادا استفر اللہ منک الزم نیو لے